الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وما الله السميع العليم على بسم الله الرحمن الرحيم <تصفح> <تصفح> وقد روى عن صحابيه من بعدي ما يدل على ذلك اي فان باب چل رہا ہے نماز اثر کے بیان میں کہ کیا نماز اثر کو مؤخر کر کے پڑھنا چاہیے یا جلدی پڑھنا چاہیے افضل کیا ہے تو درمیان اختلاف ہے آپ کے سامنے آ چکا حضرات تعجیل کے قائل ہے تاجر کے قائل ہیں جبکہ ائمہ یہ دیگر تاخیر کے قائل ہیں دلائل دونوں حضرات کے آپ کے سامنے آئے جن میں سے احنات کے دلائل میں سے میں نے ہم کو کہا تھا کہ ہار دلیوں میں سے چار دلیلیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں اور کچھ اشکالات کے جوابات بھی نمبر پانچ دلیل یہاں سے ذکر کر رہے ہیں جوالت کرتی ہے تاخیر نمبر پانچ رو اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابۂ تعالیٰ علیہ کے مجمعین سے بھی ایسی ہی مربیات ہیں جو اس بات پر ضرالت کرتی ہیں کہ اکثر کو موخر کر کے پڑھنا کیا ہے مستحب ہے اس میں یہاں جو ذکر کیا حضرت خاص طور پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی کے خطوط ہیں جو لکھے گئے ہیں اپنے عمل کو جو, جو گورنمنٹ ہے مختلف علاقوں کے ان کی طرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام طور خطوط لکھا کرتے تھے اور خاص طور پر ان کے خطوط میں یہ بات بڑی مشہور تھی کہ وہ ان کو یہ کہا کرتے تھے کہ میرے نزدیک سب سے زیادہ اہم چیز نماز ہے اس لیے کہ جو بندہ نماز کی حفاظت کرے گا وہ فقی علی کے جو فلوات ہیں بقیہ دین کے جو حکامات ہیں ان کی میں محافظت کرے گا اور جو نماز کو ہی ضائع کر دے گا جو کہ دینکام کے ایک مضبوط حصہ ہے اور جز ہے تو وہ بقیہ حکام کو بھی اور دین کو ضائع کرنے والا ہے یہاں بھی وہی روایت آ رہی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو تریفی استدلا ہے اور جو اضافہ ہے وہ یہاں پر ایک ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جو ان میں سے یہ بھی تھا تو ان کو یہ بھی حکم جاری کیا تھا اپنے گورنروں کو کہ والشمس ما یسیر را کہ وہ تم اثر کی نماز اس وقت میں پڑھا کرو کہ جب سورج بلند ہو صاف ستھرا ہو مطلب یہ کوئی جلدی مائل نہ ہو ابھی تک بالکل صاف کی کیا ہو سفید ہو سمجھدار ہو اور بلند ہو غروب نہ ہو اس طرح ما یسیر و و فرسخین او کہ اس کے قدر بعد غروب تک, تک اگر کوئی کردمی سوار ہو کر بھی دو فرسخ یا تین فرسخ چلنا چاہے سفر کرنا چاہے تو کر سکے کتنے فرسخ دو پرسخ یا تین فرسخ وہ کیا کرے اگر سفر کرنا چاہے تو سفر کر سکے سے پہلے فرسک آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایک فرستک کتنے میل کا ہوتا ہے بتائے گا کوئی جی تو تین مل تو کتنے ہوں گے دو فرسک جب ہوں گے تو چھ میل ہو جائیں گے اور سلا کہا تو تین نو ہو جائیں گے تو اتنا اس وقت میں پڑھو کہ اس کے بعد اگر کوئی مسافر کوئی سوار یسی اور واقف یہاں پر طرح ہے کہ سوار آدمی چھ یا نو میل کا فاصلہ طے کر سکے عروج کا کتنا وقت باقی ہو تو یہ درازت کرتی ہے یہ حدیث کس بات پر تاخیر آ کر اس یہ کہ پیچھے تو آپ پڑھ چکے ہیں کہ وہ دور تک تک پیدل آدمی جاتا تھا تو اس کو بھی جلدی پر اس کو محمول کیا گیا یہاں تو سوار کی بات ہو رہی ہے سوار ہو کر پھر تین چھ سے نو میل کا فاصلہ کرتے کریں تو اس کا مطلب ہے بہت جلدی کے تک ٹائم ہے یعنی بہت اتنا مخر کر کے پڑھو کہ اس کے بعد صرف اتنا وقت باقی بچا ہو غروب میں اگر ایسی بات ہوتی کہ اگر کو جلدی پڑھا جاتا پھر تو بیس سے پچیس تیس میل چاہیے کم از کم چالیس تک کے قریب قریب ہونے چاہیے اتنا سفر اگر مسافر طے کرتا ہے سواری پر تو پھر جا کر یہ کہا جاتا ہے کہ اصل کو مقدم بڑھا گیا جلدی بڑھا گیا لیکن جب یہ کہا کہ سب سفین اور سلا دوپہر تک یہ تھی چھ ملی یا نو ملی اس کا مطلب ہے کہ یہ تو بہت کم وقت ہے کہ اصل کو تم اتنا موخر کر کے پڑھا کرو یہ اگر تمہارے فاروقی اللہ تعالیٰ کا فرمان اسی طریقے سے اسی کے ساتھ پانچویں حضرت اور جہازی کی طرف جا رہے تھے یا تو اصل کی نماز نہیں پڑی تھی ابھی تک اور خاموشی سے بس سفر کرتے جا رہے تھے یہاں تک کہ ہم نے کئی بار ان کو مطلع کیا اس بات پر کہ یعنی پر کی نماز پڑھ لیں یعنی نماز کا وقت ہو چکا تو انہوں نے اصل کی نماز نہیں پڑھی سرگرامہ کہتے ہیں یہاں تک کہ ہم نے سورج کو دیکھا کہاں مدینہ منورہ کی جو اونچی پہاڑیاں ہیں ان کی چوٹی پر کیا مطلب اونچی بلند و بالا پہاڑیوں ہوں پھر ان کی بھی چوٹی پر سورج لگ رہا تھا یہ کب لگے گا بالکل جب کیا ہوگا یعنی غروب ہونے کے قریب قریب ہو گیا ہوگا یعنی بہت مخر کر کے اگر آپ نے اطراف دیکھیں آپ لوگوں نے پہاڑیاں کہاں دیکھی ہیں پیدانی علاقوں میں رہنے والے تمہیں کیا پتہ پہاڑ کیسے ہوتے ہیں سورج طلوع کیسے ہوتا ہے اور غروب کیسے ہوتا ہے کیسے سورج جب طلوع ہو رہا ہوتا ہے تو بندہ یعنی وہ پہاڑیوں سے ایسے, ایسے ایسے اس کی دھوپ نیچے آتی رہتی ہے پھر یہاں تک کہ آ کے میدانی علاقہ میں پھیل جاتی ہے پھر ایسے ہی جب شام ڈھلتی ہے تو وہ سمٹتے سمٹتے پھر وہ پہاڑی کی چوٹیوں پر چلی جاتی ہے دھوپ یہ مناظر کریں کہ کبھی دیکھیں ہاں جنہیں نہیں دیکھے تو وہ دیکھے جا تو پہاڑی علاقوں میں خدا کی پیداؤ کائنات ہے دیکھنا چاہیے اسے سبق حاصل کرنا چاہیے ہے تو یہاں تک کہ آپ ہاں نے دیکھا سورج کو یعنی بلند پہاڑوں کی چوٹیوں پر یعنی کیا ہو رہا تھا سورج غریب ہو رہا تھا اس سے پتا چلا کہ افسر کو کب پڑا مطلب بالکل مؤخر کر کے دو اسی کے ساتھ ساتھ حضرت ابراہیم نقی وئی ہیں جو آہ، وہ کہتے ہیں حضرت ابراہیم نقی وئی رحم اللہ کہ یہ اپنے ہم اکثر لوگوں کو مخاطب کر کے انہوں نے کہا پہلے لوگوں کے بارے میں یعنی کی نماز کو بہت تاخیر سے پڑھتے تھے یعنی اصر کی نماز کو صرف آپ اسی طرح کریں کہ عصر کی نماز کو بہت محر کر کے پڑھا کرتے تھے یہ کہ کون کہہ رہے ہیں ابراہیم نقش پشد کا تاخیر اللہ میں وہ کرتے تھے اور عصر میں کیا کرتے تھے تاخیر کرتے تھے ہم کیونکہ اثر کوئی دیکھ رہے ہیں تو وہ بھی فرما رہے ہیں کہ اثر کو کیا کرتے تھے موخر کر کے پڑھتے حضرت ابو مریرا کام البراہیم نقی کا فرمان پر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے بھیجے گئے پیغامات جو گورنر کی طرف ان سب سے پتہ چلتا ہے کہ اثر کی نماز کو موخر کر کے پڑھنا افضل ہے اور بات سمجھ میں آئی دیکھیے ذرا اس طریقے تمہارے تمام معاملات میں سب سے اہم نماز ہے جس نے اس کی حفاظت اس کی یعنی اس, آ, اس کی حفاظت کی اور کر دیا وہ اس نماز کے علاوہ بقیہ دین کے امور ذرا ضائع کر دینے والا ہوگا صلی اللہ آگے جو چیز ہے سمجھنے کی صلی اللہ پیاتن بے القیت الطر کی نماز پڑھے سال میں سورج بلند ہو صاف ستھرا ہو اگر فرسخین اس مقدار کے جب سوار, یعنی سوار سواری پر سفر کرنے والا وہ کتنا کر لے فرسخین اور سلاطتاً او فرسخ اور دو یعنی نو می چھ میں نماز پڑھی تھی اجازت کے ساتھ اثر کی نماز نہیں پڑھی وسکا فلم کی نماز نہیں پڑھی تھی خاموش بتلایا میرارن کی مرتبہ تو کیا فلم پھر بھی انہوں हमने دیکھا سوریر को مدینہ منورہ پہاڑیوں کے پر پہاڑی بال مدینت مدینہ تو مدینہ منورا کی سب سے بلند والا پہاڑی, بل پہاڑی کی چوٹیوں پر ہم نے کس کو دیکھا سورج کو دیکھا تو اس وقت پھر کی حضرت مرد کی نماز پڑھی تو ہم معلوم یوگا کہ بہت مخر کرکت پڑھا لیکن اتنا مقرر کا جواب گزرے وہ کیا کرتے تھے یہ تو حضرت عمر ہے جو لکھ رہے اپنے آپ کے سوبت یافتہ یا حادی کو سمیٹنے والے ابو ہو رہے محفل کیا دیکھا, سورج کو دیکھا مدینہ والا چوٹیوں ابراہیم رسول اللہ اور اللہ رسول اللہ حضرت عبداللہ, عبداللہ, عبداللہ مسعد کے صاحب میں سے <تصحاب> اشد تاخیر بال کہ وہ بال سے پہلے والے کیا کرتے تھے عصر کی نماز کو زیادہ مؤخر کر کے پڑھا کرتے تھے معلوم کیا ہوگا پڑھنا مستحب ہے علامہ کرنا اس کو مختلف کہ یہاں جب یہ نکوڑ و خلاصہ بیان کر رہے ہیں رحمۃ اللہ اور ایک خلاصہ پیش کرتے ہیں آپ کے سامنے تمام روایات کا کہتے ہیں کہ یہاں پر مختلف افعال اور اقوال ذکر کیے ہیں مختلف مختلف مختلف, مختلف, مختلف, مختلف, مختلف, مختلف اقوال اور افعال ذکر کیے جو ہم نے اس سے پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو روایت کیا گیا وہ ایک تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اس حال میں کہ وشم صمر کا پیاس ہو ٹھیک ہے جی اور بعض روایات میں الفاظ ملے گا محلقتن یعنی یعنی کنارے پہ یا پھر محلہ کیا کے پڑے ہیں یہ کنارے کے تو کہتے ہیں کہ جب اس طرح کی روایات آ چکی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اثر کی نماز کے سار میں پڑھا کہ سورج بلند تھا تو پتہ ہونا چاہیے نا کہ یہ تب ہی کہا جاتا ہے کہ جب غروب ہونے کے قریب ہو اب اس کے غروب ہونے میں تھوڑا وقت باقی ہو ورنہ رشتے اول پر یا رشتہ پر جب سب کو پتا ہوتا ہے کہ سورج ابھی کیا ہے اپنے آب و کے ساتھ ہے اس وقت یہ مرتفے اپنے کہنے کی قید نہیں ہوتی مرتفعہ تو تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتا تو ہی ہے کہ تب ہی کہا جاتا ہے بتلانے کے لیے اتنا مؤخر کر کے مؤخر کیا ہے لیکن اتنا مؤخر نہیں کیا کہ بالکل وہ کیا ہو چکا غروب ہو چکا بلکہ ابھی تک کیا تھا مرتفیہ تھا تو جب یہ وہ روایات ایک طرف آ گئیں تو کہتے ہیں کہ اب ان روایات پر عمل کرنا لازم اور واجب ہو گیا اور ان کے جو خلاف آئے اس کی اس کا خلاف کرنا بھی کیا ہو گیا لازم ہو گیا تو اب پتہ یہ چلا کہ اثر کی نماز کو مخر کیا جائے لیکن کوئی اس موقع سے یہ نہ سمجھ لے کہ جو پہلے ایک روایت گزری کہ جس میں تنویر فرمائی گئی کہ وہ منافقین کی نماز ہے کہ شخص بیٹھا رہے جہاں تک وہ مقروم ہے وہ تاخیر تاخیر مقروب ہے اس حد تک نہیں جانا چاہیے بلکہ اس حد آت تک اثر کی نماز کو پڑھنا چاہیے اگر کسی وجہ سے وہ نماز تو اس نماز کو اطمینان کے ساتھ ادا کیا جائے اتنا وقت ہو اطمینان کے ساتھ ادا کر لینے کے بعد اگر کسی وجہ سے نماز حاصل ہو جائے تو اتنا وقت باقی ہونا چاہیے تو اس میں اس نماز کو کیا کر سکے دوبارہ پڑھی جا سکے دیکھیں نرم اللہ صاحب کہتے ہیں قلم ماجا از من قال من من قال من مطلقنا لا ماذا کرنا کہ جو اقوال اقوال ہم نے ذکر کیے ہیں جو مفسرین اوپر ائے تو رو بھی آل اللہ اللہ علیہ الصلوۃ والسلام بھی فراہم کیا گیا کہ وان او کان یصل لیا و مستقیاتن ایک حبیب نے خانه محلقتن وجب التمسك بهذه الاقوال کو, کو خلافات لازم ہو گیا کہ ان اثار اور ان روایات پر, رو پر استدلال کیا جائے موخر کی کی کیا جائے جا اثر کی نماز کو لیکن, لیکن اتنے موخر کے اس کی تاخیر نہ ہو جائے یہ موقف اس کا موخر کرنا اس میں داخل نہ ہو جائے وقت نے فرمایا کی منافقین کی نماز مقروب ہے اس تک نماز کو موخف کرنا تفصیل آپ کے سامنے آ چکی ہے فاما ما من لیکن اس تاخیر میں داخل نہیں اور لات نماز پڑھ لے اور اطمینان کے, کے ساتھ ویو خروج ویو خروج ویو خروج اور نماز سے ایسے وقت میں فارغ ہو گا کہ سرج ابھی تک کیا کی ہو؟ کہتے ہو؟ ہی کی نماز کو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے افضل, اور یہ افضل طریقہ ہے یہ پانچویں دلیل پہلے آپ کے سامنے آئی جو حضرت حضرت کے مطابق اور اس کے بعد تمام دلائل کا خلاصہ آپ کے سامنے آتے یہاں سے آگے ہے چھٹی دلیل پڑھی جا سکتے ان سے پوچھا گیا اثر کی نماز کے بارے میں کیسے اثر کیوں کہا لیا اثر کی نماز کے لیے تصویر پوچھی کہ اثر کو اثر کیوں کہا لیا تو انہوں نے اس کا جواب دیا کہ نما سم یا تلا آسرا لتوسرا کہ عصر کو گیا عصر تو اس کو وخر کیا, کیا, کیا جائے تو خرا اس کو وخر کیا جائے اس کو مخر کیا جائے تو اصر کو اثر کہتے ہی ہے مجھے تو سہ بتائی کہ عصر کو اتر کہا ہی اس لیے گیا کہ اس کو کیا اثر کے کی کیا ہے مؤخر کرنا تو اس کو بھی چونکہ کیا ہے مؤخر کر پڑھنا ہے تو اس لیے اس کو اثر کہا گیا اس سے بھی پتہ چلا کہ پھر کی نماز میں اصل کیا ہے تاخیر ہے اصل قال عبدو میاں نبی خلافت رضی اللہ تعالی عنہ پڑھا ہے نام اسماء بنت اسرو القلتو اس والا یعنی تو اس والا هذا ہیں کہ اس کا نام اس کی رکھا گیا ری بنا ان سب کا طریقہ یہ ہے کہ ہاں البتہ اتنی تاخیر نہیں کہ ایسے وقت تک تاخیر ہو جائے کہ شمس ہو اس میں سورج متغیر ہو جائے یا وہ سورج داخل ہو جائے کس میں ٹھیک ہے اور دخلا یہ سورج میں جلدی داخل ہو جائے جی ٹھیک ہو گیا قول اب حلی خطرہ وََ قول حترحم و تعالیٰ محمد محمد الحسن رحم و رحمت خود کہتے ہیں یہی مسئلے ہے احنام کا امام اعظم محمد النام ابو یوسف محمد اللہ علیہ کا ادھر آپ کے یہی مسئلے کا کون سا والا جیسے کہ نماز کو موخر کر کے پڑھنا کیا ہے مستحب ہے لیکن ایسے وقت تک مخر نہ کیا جائے کہ جس میں تک آ جائے ٹھیک ہے جی یہ چھ دریلیں آپ کے سامنے آ چکی اور اس کے بعد ایک سوال ہے فینحطجہ مخترجم فینحت جا محترجن سے تقبیر تکبیر نہیں تھے تب گیر تبغیر مانا جلدی کرنا سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ نے تو یہ باتیں کہ قطر کی نماز کو بمر کر کے پڑھنا مستحب ہے وغیرہ وغیرہ لیکن کہتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کی کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قطر کی نماز پڑھتے ہیں پھر اس کے بعد ہم اونٹ زبا کرتے تھے اور پھر ہم اس اونٹ کو دس حصوں میں تقسیم کرتے تھے کی نماز پڑھتے تھے نماز پڑھنے کے بعد صبح کرتے تھے دس حصوں میں تقسیم کرتے تھے اور پھر اس کے بعد پکاتے تھے اور بھنا ہوا گوشت کھاتے تھے پکا نماز آپ کے ساتھ پڑھ لینے کے بعد اونٹ جبا کرتے تھے اونٹ جبا کر لینے کے بعد اسے دس حصوں میں تقسیم کرتے تھے اور پھر اس کے بعد اس کے بعد جا کر کیا کرتے تھے پکاتے بھی تھے اور پکا کر اسے کھاتے بھی تھے ابھی تک جب کھا بھی لیتے رہتا تو کیا ہوتا تھا ابھی تک سورج نہیں ہوا ہوتا تھا تو اس سے تو یہ پتہ چلا کہ اصل کی نماز بہت جلدی پڑھی جاتی تھی ہے پور لیوا بھی ہوا دس حصوں میں تقسیم بھی ہوا اس کا گوشت پکا بھی پھر اس کھایا بھی کیا پکڑ کی بات مانتی ہے کہ بھائی کیا ہونا چاہیے کہ نماز کا ہوئی ہے جلدی ہوئی ہے سمجھداری نہیں ہے تو اس طرح یہ پتا چلتا ہے کہ اثر کی نماز میں تاجر افضل ہے تو آپ کہتے ہو کہ وہی کیا ہے تاخیر سے پڑھنا افضل ہے دیکھیے اس کا جواب یہ دیا کہ بابا تم اپنے آپ پر قیاس نہیں کرو نا ایک اناڑی بندہ ہو وہ اپنے آپ پر قیاس کرے کہ میرے ایک دن لگ جائے گا ہم ایک دو تین اناڑی ہو جائیں گے تو ان کے اونٹ میں اس کی کال اتارنے میں جو کاریگر لوگ ہوتے ہیں جو شعبے سے جن کو جن کی سمجھ بوجھ ہوتی ہے تو ان کے لیے لمح بھی نہیں ہے میں آپ کو بتاؤں کہ جو صحیح ماہر ہو نا ماہر تین منٹ کے اندر وہ بکرے کو جبا کر کے جب اس کی یعنی اس کی سانس نکل جانے کے بعد ٹھیک ہے جیبن ہو جانے کے بعد جب اس کا دم نکل جائے اس کے بعد تین منٹ کے اندر صرف اور صرف تین منٹ کے اندر اس کی مکمل کھال اتار کے اسے وہ موٹے موٹے اس میں تقسیم کر سکتا ہے صرف تین منٹ کے اندر بلکہ اس سے بھی کم مچ رہے لیکن جسے معلوم ہو ٹھیک ہے ہاں جی یہ بھی نہیں تو نہیں وہ نہیں بھوننا ہے, بھون ہے اور کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو اپنے آپ پر قیاض کر کے کوئی اناڑی آدمی یہ بات کیا تو پھر تو ٹھیک ہے کہ بھائی یہ تعلیم بدر کرے گا ورنہ اس میں تعلیم کی کوئی دریل نہیں ہے یہ بھی ٹھیک ہے تو وہ لوگ ایسے تھے کہ وہ ماہر تھے مہارت رکھتے تھے اس میں اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ حاضی بلی بھی سمجھی کہ اس طریقہ بتا رہا ہے اور حدیث وہ کہتے ہم جمع کرتے تھے سب جمع रहे بتلا رہے ہیں کہ یہ دو آدمی نہیں ہوتا تھا کئی ہر آدمی ہوتے تھے میرا خیال تھا سارے آدمی اگر لگ جائیں کام میں اور وہ جلدی کرنے والے بھی ہوں یہ لمحوں کی بات بھی نہیں ہے بلکہ یہ تو میرا خیال ہے کہ صحابہ ایسے جلد باز تھے ہر کام میں کہ وہ اثر کی نماز پڑھ کر مغرب کی نماز سے پہلے پہلے اونچ جدا کر کے کھا لیتے یعنی یہ والی بات یوں بتائی جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ کہ نہیں ان کے جلدی پر چلے گی تو وہ بات بھی ٹھیک ہے وقت میں برکت والی بات بھی کہہ سکتے ہیں لیکن اصل بات یہ ہے کہ مہارت ٹھیک ہے مہارت ہونا یہ بھی اتنی بڑی بات نہیں اصل کے بعد اُن کو زبا کر کے پکانا پکانا کیا ہے اس میں سے کوئی حصہ پکا کر پیش کر دیا جاتا تھا یا خود کھا لیتے تھے یہ تو ضروری نہیں ہے کہ اسی وقت ایک جاتا تھا اب آپ جانوروں کو ذبح کریں جیسے اس کا دم نکلے آپ اس کو گوشت کوئی بھی حصہ لے کے پکا لے کھا لیں پھر کہیں کہ بھائی میں نے پانچ منٹ کے اندر کو گوشت بھی کھا لیا بڑی بات ہے ٹھیک ہے کھایا جا سکتا ہے اس میں کون سا مشکل ہے جی بھائی چیز سوال ہو جواب جواب یہ ہے کہ سابق رام جلدی سے کرتے تھے ان کا کام جلدی سے ہوتا تھا اور یہ دلیل ہے اصل کی تاہر میں نہ کہ تاجر میں قال کبھی باب باب قال کرام کرما منظر بكرين. تقسیم کرتے تھے ہم سے پکاتے تھے بنا ہوا ہم کھاتے تھے بنا ہوا گوشت اب لہن وتا تھا سورج کے پہلے پہلے ہم کیا کرتے تھے اونٹ اونٹ قیل کہا جائے گا اس موقع اس سے کہ یا یا کہ وہ کیا کرتے تھے یہ کرتے تھے فالون دا لے کا یہ کرتے تھے ایسا لیکن سوراعت عمل حمل میں جلدی کی وجہ سے وقت اخر وقت اخرت اور ترقی حال جن لوگوں نے اثر کی نماز, میں کیا کیا ہے اثر کی نماز کو مخر سمجھتے ہیں ان کے نزدیک سے اس میں کوئی حجت نہیں ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو کیا کرتے ہوں تا اثر کا قائل ہوں جی ایک سوال اس کا جواب تھا دل نمبر سات وقت ذکر آپ ہاں نے مواخب السلاح جہاں پر ہمیں نمازوں کے اوقات پڑھے ہیں کہ کون کون سی نماز کا کون کون سا وقت ہے بال وقت کیا ہے آخر وقت کیا ہے وہاں پر آپ نے ایک روایت پڑھی ہے نماز کے بارے میں جی. جی اب بتائیے ہاں بس تو بجلی کے آنے جانے میں شاید کوئی پرابلم ہوگا تھوڑا سا بس چیڑ لیں تواق سے آپ کی نماز کے بارے میں نماز کے اوقات کے بارے میں تو آپ نے پھر اس دن کیا آپ نے کہ ایک دن نماز پڑھی صلح مرتفیا چاہیے تاخیر میں پہلے دن میں آپ نے سال میں اثر کو پڑھا کہ سورج کی تکیا بالکل صاف اور بلند نہیں سن کہ دوسرے دن میں آپ نے نماز اثر پڑھی وشم سورج پھر بھی بلند تھا دونوں دنوں کی نمازوں میں فرق کیا تھا آگے بیان کرتے ہیں فوق قد کہ آپ نے دوسرے دن میں نماز کو اتنا مؤخر کیا تھوڑا سا قد کان کانا خرا فی الومل جتنا پہلے دن میں مؤخر کیا تھا یعنی پہلے دن میں جتنا مؤخر کر کے پڑھا تھا دوسرے دن میں تھوڑا سا اس سے اور بھی مؤخر کر کے پڑھا لیکن تھا دونوں دنوں میں کیا سورج بلند تھا مرتفع یعنی دونوں دنوں میں مستحب فقط نے ہی عصر کی نماز کو ادا کیا البتہ پہلے دن میں تھوڑا سا مقدم کر کے اور دوسرے دن میں تھوڑا سا موخر کر کے لیکن پہلے دن نے بھی جو مقدم کیا وہ بھی کیا تھی تاخیر ہی تھی حقیقت کے اعتبار سے فقد فقان اقد اخرا پھر یو نئی یہ جمیان یہ کا تبصرہ ہے کہ آپ نے موخر کیا پھر یو دونوں دنوں میں جمیان پلنگ آج جلحا پھر یو برے وقت بھی تھوڑا سا کیا, کیا روایت کیا. سے کہتے ہیں کیا ثابت ہوا من مناسب ہے کہ یہ نماز پڑھی جائے وہ ان لوگوں کا مذہب ہے جو کیا اس میں تاخیر کی طرف کے لاما ذہب نہ کہ وہ وقت ہے یہ سات دلیلیں بتایا تھا کہ میں آپ کو دلیل بھی دوں گا اپناسر کے طور پر وہ یہ ہے آٹھویں دلیل سات دلیلیں آپ کے سامنے آ چکی اس کی احناط کی اس بات پر کہ وہ کیا کرتے ہیں اصل کی نماز کو مخر کر کے پڑھنے کو مصطحب قرار دیتے ہیں صاحب کے دارف سرایہ علامہ آسانی فرماتے ہیں کہ عصر کی نماز کو موخر کر کے پڑھنا اس لیے بھی زیادہ پسندیدہ ہے اس لیے کہ آپ نے فقط یہ دوسری کتابوں کے اندر یہ مسائل میں پڑھ لیا ہوگا یقینا ہمیں آپ سے بڑی امید ہے کہ آپ نے مسائل پر غور سے بڑا ہوگا یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کے علم کو مزید مضبوط اور بلند و بالا فرمائیں اور ترقی عطا فرمائیں اور غیر سے علم عطا فرمائیں تو آپ نے یہ پڑھا ہوگا کہ فجر کی نماز کے بعد طلوع شمس تک اور عصر کی نماز کے بعد غروب شمس تک نوافل نماز پڑھنا کیا ہے منع ہے نا منع پڑھا ہے ایسا کہیں یقیناً پڑھا ہوگا فجر کی نماز کے بعد طلوع شمس تک اور عصر کی نماز کے بعد غروب شمس تک نوافل پڑھنا منع ہے ٹھیک ہے نوافل نماز بہت اچھی بات ہے ہاں तो کہتے ہیں کہ اگر असर کی نماز کو جلدی पढ़ لیا जाए अगर असर کی नमाज को जल्दी پڑھ لیا جائے, پڑھ لیا جائے اب وہ مغرب تک انسان اگر نوافل پڑھنا چاہے تو نہیں پڑھ سکتا لیکن اگر عصر کی نماز کا وقت تھوڑا سا موخر رکھا جائے تو اس سے مخر پڑھا جائے گا تو اس سے پہلے ہر ہاں ایک کے پاس موقع ہے تو وہ کیا کرتا رہے اگر نوافل پڑھنا چاہے تو نوافل پڑھ سکتا ہے اس کے لیے گنجائش ہے کہ ابھی اس نے اثر کی نماز نہیں پڑھی جب عصر کی نماز کے ایک وقت موخر کر کے رکھ دیا جائے گا پھر لوگوں کے لیے موقع ہوگا تو نوافل وغیرہ لیں لیکن اگر کو ہی جلدی رکھ لیا جائے نماز پڑھنے کا موقع نہیں رہے گا نماز کو موخر کر کے پڑھنا کیا ہے اللہ تعالیٰ جہاں جن کی ہر خوشی آپ کا مقدر کرنا ہے مجھے اپنی خاص خاص طور پہ یاد رکھا کیجیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ مجھ پر آپ کا بہت بڑا احسان ہو گئی